پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فق عمت چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب کہ وہ ظالم تھے تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر اور کتنی ہی کنویں بیکار وكثنه هي كوة بيكار وكثنه هي مزبوط مهل ويران برهوئيها أفلم يسيروا في الأض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب ولكن تعمل القلوب التي في الصدور کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے پس بے شک قصہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور بلا شبہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار برس کی طرح ہے وَكَأَيْن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَفْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرِ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھے جبکہ وہ ظالم تھیں پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے کہہ دیجیے اے لوگو میں تو بس تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کیریم چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئیک اصحاب الجحیم اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں آجز کرنے کی کوشش کی وہی دوزخ والے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اور جب کوئی قوم ضلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے تو ہدایت کی بجائے گزشتہ قوموں کی طرح تباہی اس کا بھی مقدر بن کر رہتی ہے آیت میں فعل تعقل کا انتصاب دل کی طرف کیا گیا ہے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ عقل کے عقل کا محل قلب ہے اور بعض کہتے ہیں محل عقل دماغ ہے بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں کوئی منافعات نہیں اس لیے کہ فہم و ادراک کے حصول میں قلب اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے بہوالے تفسیر فتح القدیر و تفسیر ایسر التفاثیر پھر اس لیے یہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک دن بھی ہزار سال کا ہے اس اعتبار سے وہ اگر کسی کو ایک دن مطلب چوبیس گھنٹے کی مہلت دے تو ہزار سال نصف یوم کی مہلت دے تو پانچ سو سال چھ گھنٹے جو چوبیس گھنٹے کا چوتھائی ہے مہلت دے تو ڈھائی سو سال کا عرصہ عذاب کے لیے درکار ہے وہلوم جرن اس طرح اللہ کی طرف سے کسی کو ایک گھنٹے کی مہلت مل جانے کا مطلب کم و بیش چالیس سال کی مہلت ہے بہوالے ایسر التفاثیر ایک دوسری معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں اس لیے تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جلدی مانگتے ہیں وہ دیر کرتا ہے تاہم یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کر کے رہے گا اور بعض نے اسے آخرت پر محمول کیا ہے کہ شدت ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا ایک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا لگے گا اور بعض نے کہا کہ آخرت کا دن واقعی ہزار سال کا ہوگا مزید دیکھیے سورہ اسجدہ آیت نمبر پانچ اور سورہ مارج آیت نمبر چار کا حاشیہ پھر اس لیے یہاں قانون مہلت کو پھر بیان کیا ہے کہ میری طرف سے عذاب میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے تاہم میری گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا نہ کہیں فرار ہو سکتا ہے اسے لوٹ کر بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے پھر یہ کفار و مشرقین کے مطالبے عذاب پر کہا جا رہا ہے کہ میرا کام تو انظار و تبشیر ہے عذاب بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے وہ جلدی گرفت فرما لے یا اس میں تاخیر کرے وہ اپنی حسب مشیت و مصلحت یہ کام کرتا ہے جس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں اس خطاب کے اصل مخاطب چہلے مکہ ہیں لیکن چونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے رہبر اور رسول بن کر آئے تھے اس لیے خطاب یا این کے الفاظ سے کیا گیا ہے اس میں قیامت تک ہونے والے وہ کفار و مشرقین آ گئے جو اہل مکہ کا جو اہل مکہ کا سا رویہ اختیار کریں گے پھر واجزینہ کا مطلب یہ ہے کہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے تھکا دیں گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے اس لیے کہ وہ بعض بادل موت اور حساب کتاب کے منکر تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَعْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا جب وہ تلاوت کرتا تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا پھر اللہ اسے زائل کر دیتا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے ما فتنة في مرض قانوین بہم وَإِنَّ لَفِي شِقَاقٍ <بَعِيدٌ> تاکہ جو وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے اللہ اس کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دل سخت ہیں اور بے شک ظالم تو دور کی مخالفت میں پڑے ہیں اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے چنانچہ وہ اس پر ایمان لائیں پھر ان کے دل اس حق کے لئے جھک جائیں اور بے شک اللہ ایمان لانے والوں اللہ ایمان لانے والے لوگوں کو ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ اور کافر اس قرآن کی بابت ہمیشہ شک میں رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر نہایت بانجھ مطلب ہر خیر سے خالی دن کا عذاب آ جائے چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف تمنا کے ایک معنی ہے آرزو کی یا دل میں خیال کیا دوسرے معنی ہے پڑھایا تلاوت کی دوسری معنی ہے پڑھا یا تلاوت کی اسی اعتبار سے امنیتن کا ترجمہ آرزو خیال یا تلاوت ہوگا پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم ہوگا اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالیں تاکہ وہ پوری نہ ہو اور رسول و نبی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں شیطان رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے دوسری معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وہی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرأ و تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شبحے ڈالتا اور مین میک نکالتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر یا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرما کر یا شیطان کی شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی بات کو یا اپنی آیات کو محکم مطب فرما دیتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی ایک کارستانیہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے آپ سے پہلے جو رسول اور نبی آئے سب کے ساتھ یہی سب کے ساتھ ہی یہی کچھ کرتا آیا ہے تاہم اگر گھبرائے نہیں تاہم آپ گھبرائیں نہیں شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے جس طرح ہم پچھلے انبیاء کو بچاتے رہے ہیں یقیناً آپ بھی محفوظ رہیں گے اور شیطان کے الرقمی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پکا کر کے رہے گا یہاں بعض مفسرین نے الغرانیق کو متب جھوٹے معبودوں کی تعریف کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے اس لیے اسے یہاں پیش کرنے کی ضرورت ہی سرے سے نہیں سمجھی گئی ہے پھر یعنی شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے یہ گناہ کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں پھر یعنی یہ علقائے شیطانی جو دراصل اغوائے شیطانی ہے اگر اہل نفاق و شک اور اہل کفر و شرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف جو علم و معرفت کے حامل ہیں ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ بات یعنی قرآن حق ہے جس سے ان کے دل بارگاہ الہی میں جھک جاتے ہیں پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں اس طرح کہ ان کی رہنمائی حق کی طرف کر دیتا ہے اور اس کے قبول اور اتباع کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے باطل کی سمجھ بھی ان کو دے دیتا ہے اور ان سے انہیں بچا بھی لیتا ہے اور آخرت میں سیدھے رستے کی رہنمائی یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب عذاب علیم و عظیم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں اپنی نعمتوں اور دیدار سے انہیں نوازے گا اللہم جعلنا منہم پھر یوم ناقیم بانجھ دن سے مراد بھی قیامت کا دن ہے اسے عقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا جس طرح عقیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو یہ اس لیے کہ کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی گویا ان کے لیے خیر سے خالی ہوگا جس طرح باد تند کو جو بطور عذاب کے آتی رہی ہے اور العقیم کہا گیا ہے اور صلی مرِلقی سر زریات آتمبر اکتالیس جب ہم نے ان پر بانج ہوا بھیجی پھر یعنی ایسے ہوا جس میں کوئی خیر نہ تھی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر نہ تھی نہ بارش کی نوید پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں الم القوئین الحق الملک الم الخوی اُم عید فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے الملک یومئذن للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذین كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهین الملك يومئذ للہ يحكم بينهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم اسدن بات شاہی اللہ کی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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْجُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کیے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا اور بلا شبہ اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وہ ان انہیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا خوب برد بار ہے خوب برد بار ہے بات یہی ہے اور جو شخص بدلہ لے مثل اس کے جتنے مثل اس کے جتنی اسے تکلیف دی گئی پھر اگر اس پر زیادتی کی جائے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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُونِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُونِجُ النَّهَرَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور بے شک اللہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بلا شبہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہی باطل ہے اور بلا شبہ اللہ ہی بلند تر بہت بڑا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان لوگوں کو بھی بادشاہتیں اور اختیار و اقتدار مل جاتا ہے لیکن آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں ہوگا صرف ایک اللہ کی بادشاہی اور اس کی فرما روائی ہوگی اس کا مکمل اختیار اور غلبہ ہوگا الملک سورہ فرقان آیتمبر چھبیس بادشاہی اس دن ثابت ہے واسط رحمان کے ثابت ہے واسط رحمان کے اور یہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا سر نمبر 16 اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے پھر خود ہی جواب دے گا ایک اللہ غالب کی پھر یعنی اسی ہجرت کی حالت میں موت آ گئی یا شہید ہو گئے پھر یعنی جنت کی نعمتیں جو ختم ہوگی نہ فنا پھر کیونکہ وہ بغیر حساب کے بغیر استحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے علاوہ ازیں انسان بھی جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اسی کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں اس لیے اصل رازق وہی ہے پھر کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسے ہوں گی جنہیں آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار بھلا ایسی نعمتوں سے بہر یاب ہو کر کون خوش نہیں ہوگا پھر یہ وہ نیک عمل کرنے والوں کے درجات اور ان کے مراتب استحقاق کو جانتا ہے اور ان کے مراتب استحقاق کو جانتا ہے حلیم بردبار ہے کفر و شرک کرنے والوں کی گستاخیاں یا گستاخیوں اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کا فوری لیکن ان کا فوری ان کو سزا نہیں کرتا یا نہیں دیتا پھر یعنی یہ کہ مہاجرین سے بطور خاص شہادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا پھر عقوبت اس سزا یا چیز کو کہتے ہیں جو کسی فعل کی جزا ہو مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد جب ظالم اور مظلوم دونوں برابر دونوں برابر سرابر ہو چکے ہوں ظالم مظلوم پھر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 یا معاف کر دینے کی بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے نہیں بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نے دی ہے اس لیے آئندہ بھی وہ اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا پھر اس میں پھر معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ درگزر کرنے والا ہے تم بھی درگزر سے کام لو ایک دوسری معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بدلہ لینے میں جو بقدر ظلم ظالم ہوگا جتنا ظلم کیا جائے گا اس کی اجازت چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ وہ معاف ہے بلکہ اسے ظلم اور سیاتاً بطور مشاکلت کے کہا جاتا ہے ورنہ انتقام یا بدلہ سرے سے ظلم یا سیاح ہی نہیں ہے پھر یعنی جو اللہ اس طرح کام کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے جن بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے پھر اس لیے اس کا دین حق ہے اس کی عبادت حق ہے اس کے وعدے حق ہیں اس کا اپنے اولیاء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے وہ اللہ عزوجل اپنی ذات میں اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں حق ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان ان اللہ لطیف خبیر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کیا پھر اس سے زمین سر سبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الحمید۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز لائق حمد ہے بحری بھی اتنی ان اللہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے تاب فرما کر دیا تاب فرمان کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے ازن کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے بے شک اللہ لوگوں کے لیے البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے لِکُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًا مُسْتَقِيمٌ ہر امت کے لئے ہم نے طریق عبادت مقرر کیا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہے لہٰذا وہ اس عمر میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں یقینا آپ راہ راست پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تعملون اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما كنتم فیہ تختلفون اللہ ہی یوم قیامت تمہارے ما بین ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف لطیف ان باریک بین ہے اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو محیط ہے یا لطف کرنے والا ہے یعنی اپنے بندوں کو روزی پہنچانے میں لطف و کرم سے کام لیتا ہے خبیر وہ ان باتوں سے باخبر ہے جن میں اس کے بندوں کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح ہے یا ان کی ضروریات و حاجات سے آگاہ ہے پھر پیدائش کے لحاظ سے بھی ملکیت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی اس لیے سب مخلوق اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں کیونکہ وہ غنی یعنی بے نیاز ہے اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے ہر حال میں تعریف کی مستحق بھی وہی ہے پھر مثلا جانور نہریں درخت اور دیگر بے شمار چیزیں جن کے منافع سے انسان بہرا ور اور لذت یاب ہوتا ہے پھر یعنی اگر وہ چاہے تو آسمان زمین پر گر پڑے جس سے زمین پر موجود ہر چیز تباہ ہو جائے ہاں قیامت والے دن اس کی مشیت سے آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا پھر اسی لیے اس نے مذکورہ چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور آسمان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا مطلب تابع مسخر کرنے کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے انتفاع اس کے لیے ممکن یا آسان کر دیا گیا ہے پھر یہ بحیثیت جنس کے ہے بعض افراد کا اس ناشکری سے نکل جانا اس کے منافی نہیں کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں یہ کفر و جہود پایا جاتا ہے پھر یعنی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی جو بعض چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی جس طرح تورات امت موس علیہ السلام کے لیے انجیل امت عیصیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت تھی اور اب قرآن امت محمدیہ کے لیے شریعت اور ضابطہ حیات ہے پھر یعنی اللہ نے آپ کو جو دین اور شریعت عطا کی ہے یہ بھی مذکورہ اصول کے مطابق ہی ہے ان سابقہ شریعت والوں کو چاہیے کہ اب آپ کی شریعت پر ایمان لے آئیں نہ کہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑیں پھر یعنی آپ ان کے جھگڑے کی پرواہ نہ کریں بلکہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں کیونکہ اب سرات مستقیم پر صرف آپ ہی گامزن ہیں یعنی پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں پھر یعنی بیان اور اظہار حجت کے بعد بھی اگر یہ جداد و منازعت سے باز نہ آئیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن فرمائے گا بس اس دن واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو جزا دے گا صلی اللہ علیہ نبین محمد وسلم اجمعین